الحمد لله وكفا صلاة والسلام على عباده الذين اصطفا ثم بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذینہم لزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یبقہ قولی آمین یا رب العالمین ہم نے بعض جو شروع کی تھی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عبادات کی حیت ہے اور ایک عبادات کی کیفیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیت کا تعلق دل بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے حدیث میں اور ہماری فقہ اکثر و بیشترس کا موضوع نماز کی یا عبادات کی حیت آپ اس کی حیثیت پوری کر دیں مفتی آپ کو فتوا دے دے گا کہ آپ کی نماز بھی ہوگی آپ کا حج بھی ہوگا قرآن حکیم عبادات کی کیفیت سے بات کرتا ہے وہ حیت جو ہے وہ ڈیٹیلڈ اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی قرآن حکیم کے بہت سارے لوگوں کو گلا بھی کہ جی بیوی راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا اس کے لیے دوسرا ایک دوسری ہستی ہے دوسرا چینل ہے حقیم السلام تعتی اور رسولہ رسول سے اس سلسلے میں وہ جو تمہیں بتاتے ہیں لہٰذا جو نے فرمایا کا مجھ سے مناسک حج سیکھو قرآن میں اس کا مطلب ہے پھر ان کی ڈیٹیل تمہیں نہیں ملے خزو انی مناسب کا مجھے جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے دیکھتے جاؤ اور اس کو محفوظ کرتے جاؤ اس کو یاد کرتے جاؤ قرآن حکیم میں نمازی کی کیفیات کا ذکر ہوا ہے کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں ایک دو بار کیفیت ہوتی ہے پھل تو ریڈ ہونا چاہیے اور اس کا حجم یہ ہونا چاہیے اور ایک اس کے اندر کے ذائقے کی بات ہوتی ہے اس کا ذائقہ یہ ہونا چاہیے قرآن حکیم ذائقے کی بات کرتا ہر عبادت نہیں انال اللہ دماغ انالح تکن کو یہ مت نے دنبا زبا کر دیا تو بس اللہ پر احسان دھر لیا ہمارا سب کچھ قبول ہو گیا نہ اللہ کو گوشت ہے نہ خون پہنچتا جو چیز ہے اس کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ دنبے کے ساتھ نہیں بلاکی یا نالو تکوا مین حج پر جانے کے لیے کہا وہ تجوا ان خیر زاد ساتھ کچھ لے کر حج پر جایا کرو اور بہترین لے کر جانے والی چیز تکوا اس لیے کہ وہ وہاں کی ہر چیز اس تکوے کے ساتھ ضرب کھائے گی تو اس کی قیمت ہوگی اسی طرح عبادت اب یہ سورہ المومنون ہے کدفلا المومنون اس سے متصل پہلے الحج یہ دونوں صورتیں توام ہیں یہ ٹوین ہیں ان کے مضامین ملتے ہیں اور دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں جیسے سورہ طلاق سورہ تحریم ٹوین ہیں اس طریقے سے اس میں مومن کو کام سلجھایا گیا جہاں ختم ہوتی ہے نماز پہ ختم ہوئی یہاں اسٹارٹ ہوئی ہے نماز سے اسٹارٹ ہوئی فِي حق کا جہاد سورہ حج ختم ہو رہی ہے اج تبا کم و ما جا کم فدین امن حرج ملتا ابیک ابراہیم ہو اسما کم المسلم قبل و لے اب یہاں سے کام شروع ہو رہے ہیں رسول کا بھی اور ہمارا بھی لے یقون اور رسول و شہیدن علیہ کم وہ تکون شہادہ رسول تم پر گواہوں تم نو انسانیت پر اپنا وہ جو تمہارا ایرا ہے جو تمہارا اپنا ایک جنریشن ہے جو تمہارا اپنا ایک دور ہے اس دور کے تم گواہ لے یقون اور رسول و شہیدن علیہ و تقن شہاد ناس دونوں کی ذمہ داریاں واضح ہوگی تو کرو کیا فاقی مسلح بسم اللہ کرو نماز سے. کوئی آدمی اگر کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا یا نماز قائم نہیں کرتا یا صلاح قائم نہیں کرتا یا اس... باقی یہ کہ جی دل میرا صاف ہے اس کا دل اسی طرح صاف ہے جس طرح جس پاسپورٹ پہ ویزا نہ لگا وہ صاف ہوتا ہے فاقی مسلح ہے واہ تو زکت وسیم نماز کو قائم رکھو زکوٰۃ ادا کرو اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ وا آپسی ما وہ تمہارا سرپرست یہ جو ہوا مولاکم وہ تفاخر جب تو اللہ کے بندے وہ کمال اتا ترک کے بارے میں آپ نے سنا کہ کوئی صاحب جا رہے تھے اور گردن جھکی اور پجمجدہ حال تھے تقریباً سارا ملک ان کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ہوا تھا تو عطا ترک نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ ترکو اس نے کہا ترکو اس نے کہا تو پھر گردن اونچی کر کے سے مسلمان ہو تو حالات کتنے بھی نامساد ہوں اگر اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو گردن نہیں جھکنی چاہیے کسی کے آگے وہ تنی ہوئی ہونی چاہیے اگر علی رضی اللہ تعالیٰوں کا قول میں پہلے بھی یہاں پیش کر چکا ہوں اس کے خطبے میں میں نے ارج کیا تھا کہ اے اللہ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اس کے لیے گرین کارڈ ہونا ضروری نہیں ہے برٹش پاسپورٹ ہونا ضروری نہیں ہے ہم اصل میں اسلام نے ہمیں عزت دی تھی ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہم ضلیل ہو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی بہت پہلے کہہ دی کہ دیکھو ہمیں اللہ نے عزت دیا عقیدے کی بنیاد پر جب وہ گئے تھے شام مائدہ ہو رہا تھا بیت خود کا تو اس وقت جو عیسائی اس پر قابض تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر خلیفہ تشریف لائیں اور ہم وہ نشانیاں ان میں دیکھ لیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں جس کے حوالے بیت المقدس کو کیا جانا ہے تو ہم جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے اور ایک طرف ہو جائیں گے ادر وائز آپ لوگ لڑ کے تو لے لیں مسلمان خون بہانا نہیں چاہتے عمر فاروق رضی تعارم کو لکھا گیا اور انتظار میں سارے بیٹھ گئے کہ اب امیر المومن تشریف لائیں گے امیر المومنین تشریف لائے انہوں نے ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خچر لیا باز میں کہ پونٹنی لیٹنی لی اور اس پر باری باری دو آدمی سواری کرتے ایک بیٹھتا تھا غلام اور آقا دونوں امیر المومنین اور عوام دونوں ایک بیٹھتا تھا سورہ اصین تلاوت کرنی شروع کر دیتے تھے کرات کے ساتھ سورہ یا ختم ہوتی تھی دوسرے آگے بیٹھ جاتے اور جو پہلا تھا وہ مہار پکڑ لیتا تھا اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ بیت المقدس پہنچے تو مہار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی اور غلام اٹھنے پر بیٹھا ہوا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے تھے ابو ابن رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بہت بڑا لشکر آئے گا اس لیے کہ امپریشن دینا ہے فرسٹ امپر امپریشن از د لاسٹ امپریشن لہذا کوئی بہت لاو لشکر ہوگا انہوں نے دیکھا بھائی ایک پردیسی سے آ رہا ہے آگے چلے گئے خالد ابلی درد پہچان لیا کہنے لگے میر المومی آپ اگر ذرا لاو لشکر لے کے آتے تو طور بن جاتی دباؤ پڑتا ہے ان لوگوں پر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے ہم فلاں فلاں حال میں تھے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہم اگر اس ٹور کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا لاؤ لشکر میں تو اللہ ہمیں زلیم کر دے آج ٹور ہے ہمارے بڑے بڑے پلازے میں پندرہ پندرہ ڈالر ہزار ڈالر رات کے ہوٹل ہیں یورپ سے لوگ ایسی کرنے آتے ہیں سڑکیں ہیں ہماری موٹر ویز ہیں کارنشر بڑے بڑے بہترین دنیا کے لیکن عزت کوئی نہیں کیوں فن الْعِزَّةَ لِلَّهِ للاہ عزتوں کے خزانے تو ہدھر ہیں ہم نے لائن لگائی ہوئی کسی اور ڈپو کے سامنے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے ہوا مؤلا کو یہ جو کہا نا دیکھو تمہارا مولا وہ ہے تو اللہ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے گردن اٹھا کے چلتا ہے علی اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہمیں اور چیزوں پر نہیں کرنا چاہیے گرور ہاں ہم اس پر گرور کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے رب اللہ ان اللہ زین کالو ربون اللہ تم مستقام ہوا مولا کم فن مولا ون عمصر اس سے زیادہ اچھا کوئی مولا نہیں ہو سکتا تم جو دستے شفقت پرواتے ہو نا جن سے جا کے وہ تمہارے بہترین کارساز تمہارے بہترین خیر خاں نہیں ہو سکتے فن امل مولا ون امن نصیر بہترین مددگار بھی اللہ ہی ہے بہترین سرپرست بھی اللہ ہی. نماز پر بات ختم ہوئی سورو ہی سورے المومنون قد افلح یقیناً کامیاب ہو گئے ماضی کا سیتھا ہے کس میں کامیاب ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پیچھے مشن دیا گیا ہے، سور حج میں وَجَاهِدُ فِي اللَّهَ حَقَ جِحَادِ اس مشن کو اچیو کرنے میں اس کے حاصل میں اس کے پا لینے میں کامیاب ہو گئے وہ مومنون جو اپنے اندر یہ کیفیات پیدا کریں پہلے کاسک دیا پھر کہا کہ اس کو اس طریقے سے آپ پورا کریں کا دفلہ ماضی کا سیگا ہے یہ اللہ کی شان ہے مزارے کے سیگے کو اللہ تعالی ماضی میں بیان کرتا ہے اور ماضی اس لیے ماضی ہوتا ہے کہ وہ معقد ہوتا ہے اس میں کوئی چینج ممکن نہیں ہوتی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی جو ماضی میں ہو گیا آپ اس کو دس بار بھی ایکشن ریپلے کر کے دیکھ لیں آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے دیکھ دیکھ کہ دل جلاتے رہیں اس کو یا دل خوش کرتے رہیں تبدیلی ممکن نہیں جس طرح ہمارے ماضی میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اللہ کے ارادے کے مستقبل میں بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی موقع ہے وکان امر اللہ نفرولہ اللہ کا ماضی والا جو کام ہے اور مستقبل والی جو بات وہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہو چکا ہے اللہ کا قانون ولان تائز سنت اللہ تبدیلا ولاز علیہ سنت اللہ نہ اس میں کوئی ڈائیورسن ہے نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن کا دفلہ ان مانوں میں کہا گیا ہے کہ کامیاب ہوں گے وہ مومن لیکن کہا گیا کامیاب ہو گئے وہ یہ مؤقت جیسے کو کہتا کہ یہ دوائی کھا لو تو سمجھو تم ٹھیک ہو گئے ہو لیکن شرط یہ جوڑی ہے کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو سمجھو کہ ٹھیک ہو گئے کاج افلاح کامیاب ہو گئے المومنون اللہ جی نہ یہ کہا کھائی تو, تو سمجھو تم اس مقصد کو پا لینے میں کامیاب ہو جاؤ پہلی شرط رکھی ہے نماز وہاں ابتدا کی تھی لیکن رسول و شہیدنا لے کو عقیم السلام تو نماز کو قائم پر. یہ اسلام کے بعد سب سے پہلا تقاضا اور آخرت میں عبادات میں سب سے پہلے حساب بھی اسی کا لیا جانا ہے نماز بندے کو رب سے جوڑتی ہے اسی لیے اس کا نام سلا رکھا گیا سلاد میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندے کے اندر تزل جھکاؤ سب پوری کی پوری اس کے اندر اس کی گفتگو میں جب کوئی آدمی ڈرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی ڈر ہوتا ہے وہ بولتا ہے تو پھر اس کی آواز میں بھی ڈر اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی ڈر جب کوئی ٹیچر کسی نالک شگ کو کھڑا کر لیتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے تو اب اس بچے کا کھڑا ہونا بھی ڈراوے کا کھڑا ہونا بڑا اللہ ٹوکے کہ ابھی ادھر سے آئے گی میں نے روکنی ہے اور ادھر سے آئے گی وہ بالکل اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کسی ایکشن کے لیے بولتا ہے تو بھی ہکلا ہکلا کے بولتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے اس جواب کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتا اسے اعتماد نہیں ہوتا غلط بھی ہو سکتا ہے اس کی زیادہ توجہ استاد کے ہاتھ یا ڈنڈے کی طرف ہوتی اس کی آنکھیں اس کا چہرہ یہ ہے نماز مسجد میں جب تم آؤ تو نماز مسجد میں گھسنے کے بعد تمہارا انداز باہر والا نہیں ہونا چا. وماکانلامد خلوح اللہ خائفین اس گھر میں ڈرتے ڈرتے آیا کرو ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ اس گھر میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے خائف ہو کر اب کا گھر کس کے سامنے آئے ہو یا کچھ لے کے جاؤ گے یا جو پہلا ہے وہ بھی دے کے جاؤ گے آدمی چھٹی لینے جاتا ہے افسر کے سامنے تو ڈرتا ہو سکتا ہے کہ چھٹی بھی نہ ملے اور کوئی کام بھی ڈال دے خائفین وہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز بے پرواہ اس کا کوئی فائدہ ہماری نیکیوں سے اور کوئی نقصان ہمارے گناہوں سے نہیں الگا وہ بے نیاز ہے اور بے نیاز جو ہوتے ہیں ان کی شان بے نیازی جسے کہتے ہیں اہم سے اہم چیز اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کسی غیر اہم کے بارے میں پوچھنے کو وہ کہاں ہیں یہ شان بے نازی اس لیے فخر کرتے ہوئے نہیں دوڑ کر مسجد میں آنے سے ایک منع کیا گیا کیوں منع کیا گی کہ جتنی بھی مل جائے تمہیں دیٹ این ایک رکت ملتی ہے ایک رکت تیرا مقدر تھا زیادہ پانی تھی تو پانچ منٹ پہلے آ جانا اب کیوں ریس لگا رہے ہو منع کیا گیا مسجد میں دوڑنے دگڑ دگڑ دگڑ دگڑ ہوتی کی کیا ہے صرف اس لیے کہ دو منٹ زیادہ لگیں گے بعد میں اٹھ کے برقت پڑھنے میں اسی لیے دوڑتے ہو نا اگر پیاس ہوتی پا لینے کی تو پہلے 10 دس منٹ آ جاتے تو صرف یہ ہوتی ہے کہ بعد میں ذرا زیادہ دیر دو منٹ لگ جائے گی اس لیے دوڑو رکو میں ہی پکڑو مولوی دیہات میں تو لوگ آواز بھی دے دیتے ہیں یہاں تو عربی داخل ہوتے اور کہتے جی سبحان اللہ کاشن ہوتا ہے نا یہ مولوی کو پتہ چلے کہ بندہ ابھی آیا لازا اور دو چار دفعہ میں عظیم کہہ دوں لیکن مولوی اگر اس کے کاشن کو لے لے گا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی مولوی کے ساتھ اگر کوئی آدمی ہم جماعت میں کوئی آدمی جماعت سے باہر ہے امام بھول گیا ہے وہ جو باہر والا اس نے لکما دے دیا امام نے لکما لے لیا نماز فاسد ہو گئی لکما وہی دے گا جو نماز میں شریک ہے جو تم میں سے ہے تو جب نماز میں کراٹ کا لکما لینے سے فاسد ہو جاتی ہے تو تیرا وہ لینے سے سبحان اللہ اب وہ جو اگر جو ہاں اگر خود وہ پاؤں کی آہت سے مولوی یہ دیکھ لے کہ کوئی ابھی آیا ہے اور اپنے ارادے سے اس کو لمبا کر لے یہ اور چیز لیکن تیرے کاشن پہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے تیرام متی ہو گیا امام متی ہو گیا گاڑی گھوڑے کے آگے جوڑ دی گئی تو وہ کاشن نہیں لینا چاہیے لیکن ہم اسی کیفیت میں مسجد میں دوڑنا منع کیا گیا کیفیت خراب ہو جاتی خشور دل کے بارے میں بھی آیا آواز کے بارے میں بھی آیا اور آنکھوں کے بارے میں بھی آیا خشعات سوات خشوات رحمان فلا تسما ہمسا رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی یعنی مک جائیں گی فلاح تسما اللہ ہمسا سوائے اس سانسوں کی تیز آواز کے اور آواز کوئی نہیں آئے بڑی بڑے تقریریں کرنے والے بستے باندھ دینے والے وہاں بول نہیں سکیں گے خش آت آواز کا دب جانا مٹ جانا مر جانا مک جانا جوکی جوکی نگائیں ترحکم جی جھکی طرف خفی وہ آنکھوں کی سائڈ سے طرف خفی آنکھوں کی سائڈ سے دیکھیں گے آنکھ ملا کے کسی کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے یہ فلاں اس کی میں نے اتنے مرلے زمین دبائی ہوئی تھی اب اب اس کو ایسے کر کے نہیں دیکھیں گے وہاں کی سائڈ سے دیکھے گا فوکس میں نہیں لے گا خاص آ اقبال نے بڑی بہترین کیفیت کو ادا کیا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو دی فائن آئیٹی گو اینڈ دی فائن آئیٹی گو دے کم فیس ٹو فیس ایک بڑی ای بگ آئی ایم بڑی گو بڑی انا اور ایک چھوٹی انا یہ آمنے سامنے آ جاتے اور جو کمزور ہوتی ہے وہ پگل جاتی ہے ختم ہو جاتی بار بڑا فن خان ہوگا آگے پیچھے پائلٹ کارے ہوں گی لیکن یہاں آئے گا تو سجدہ اسی زمین پر کرنا پڑے گا اس لیے کہ جس کے سامنے آیا اس کے سامنے اس کی حیثیت کوئی نہیں جب بھی کسی چیز کو آپ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا نیشنل ہم سے زیادہ امیر ہے لیکن یہ ان کے سامنے جو ان کے بڑے ہیں یہ فقیر ہیں زکاط لیتے ہیں ہم. ہمارے ساتھ جب کمپیر ہوتے ہیں تو امیر ارباب ان کے ساتھ جب کمپیر ہوتے ہیں تو فقیر زکات یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مخلوق کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے علم جیسا کوئی علم نہیں کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ناپا نہ جا سکے کہ محمد کا علم کتنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب تقابل رب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پھر کہا جاتا ہے والم الغیب میرے پاس کچھ بھی نہیں کیوں تکل کس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم جب تقابل اپنے ساتھ کرتے ہیں یہی ہے بندی حضور کا تقابل رب کے ساتھ کر کے بتاتا ہوں کچھ بھی نہیں بریلوی مخلوق کے ساتھ تقابل کر کے کہتا ہوں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ بات دونوں کی سچی کائنات میں جبرائیل سمیت علم کا مقابلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا ہے اس جی کہ اللہ نے فرمایا وہ علام کا ماں علام کا کنتا عالم نہ ہو ہم نے سکھایا ہے. جب استاد کہے ہم نے سکھایا ہے, یہ میرا شاگرد ہے تو استاد کے علم کے ساتھ ضرب دے کے دیکھا جاتا ہے کتنا علم ہوگا جب یہ ایگو رب کے سامنے آتی ہے تو پگھل جاتی ہے اور جب پگھل جاتی ہے تو کھوٹ نکل جاتی ہے. پیچھے کچھ نہیں بچتا آپ کو پتا ہے کھوٹ نکالنے کے لیے مکھن میں سے لسی نکالنے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے نہ پگھلے تو لسی نہیں نکل سونے میں سے وہ کھوٹ جو ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے اگر نہ پگھلے تو کھوٹ نہیں نکل اسی طریقے سے ریسائکلنگ جب آپ کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی پلاسٹک کی کاغذ اس کو پگھلاتے ہیں آپ جب تک پگھلے گا نہیں کھوٹ نہیں نکلے بندہ مومن پانچ دفعہ دن میں ریسائکل ہوتا ہے تو کھوٹ رہ کیسے سکتا ہے لیکن پگھ لیتا بنا وہ تو جیسا آتا ویسا نکل جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو پانی کی اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہ آتا تو کوئی محل رہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح مومن پر گنا کوئی نہیں رہتا فجر پڑی ہے فجر اور زور کے درمیان جو کچھ محل ہے وہ زور کی پڑے گا تو نکل جائے گی پگھل گیا ہے نا زور سے مگر زور سے اثر تک جو چڑے گی وہ اثر میں پگلے گا اور وہ نکل جائے گا کھوٹ پیور ہو کے مسجد سے نکلے گا جو چیز پانچ ری سائیکل ہوتی ہو دن میں کوئی کھوٹ رہ سکتا ہے پانچ دفاع نہ آئے کوئی میل رہ سکتی گو اینڈ آئیٹیگو دی کم ٹو فیس فیس ٹو فیس یہ آمنے سامنے آ جاتا یہ والی پگلنا شروع ہو جاتی کھڑی ہوتی ہے پھر جی رکوب میں جاتی پھر زمین پر گر پڑتی مک جاتی ختم یہ انتہا ہے اتنا عجیب مسئلہ ہمارا کہ وہ گردن جو یہاں جھکتی ہے بار پھر اکڑی رہتی ہے اس کے سامنے رب کے سامنے ایک دفعہ جھک گئی یار تو ختم ہوگی نا بات کسی سے جب قرض لے لیتے ہو تو اس کو تم پھر پھنے خانے نہیں دکھا سکتے میرے باپ کے بڑے کھیت ہے پودینے کے آپ تم اسے وہ بات نہیں کہہ سکتے اسے لوگوں کو سنا سکتے ہو اس سے ہے تمہاری پیچ کتنی ہے اسی سے تو لے کے تم گزارا کر رہے رب کے سامنے کیسی آ کر خانی وہ کہتا سلام کہ نہیں آتا تو یہ جو خشوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی بیکا من علم بے ينفع اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گاڑی کی بریک ہے کوئی موقع ہو تو بریک لگا کے گاڑی روکنی ہے آپ کی گاڑی دریا میں گر رہی ہے آپ بریک نہیں لگاتے تو آپ کو اس معلوم ہونے نے کوئی فائدہ دیا فائدہ تو تب دے گا نا بریک کو دباؤ گے تو علم کو یوز کرو گے تو فائدہ ہوگا نا دوسری مثال دیکھیے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جدہ سے جا رہے تھے مکے رستے میں ایک پٹرول پمپ گاڑی لینے وہ پٹرول لینے کے لیے روکے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا ٹینکر آئل ٹینکر کھڑا ہے جس کے اندر بیس ہزار گیلن فیول بھرا ہوا لیکن اس نے وہاں سے کوئی آٹھ یا دس گیلن فیول لیا ٹینکر والے نے تو وہ صاحب جو گاڑی میں تم نے یہ ٹینکر یہاں یہ فیول لے رہا ہے کے اوپر لدا ہوا بیس ہزار گیلن اس کو کیا یہ اوپر لدا ہوا ٹینکی میں کوئی نہیں ٹینکی میں جب تک نا وہ اگر اس ٹینکر کی طرح بیس ہزار اوپر لادا ہوا تم اتنی اتنی بڑی وہ سندے اور بینر پر میں کہتا ہوں نا جگہ کوئی نہیں رہتی پھر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا لکھیں کون سا نہ لکھیں لیکن اگر وہ دو چار گیلن ٹینکی میں کوئی نہیں گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں نہ ہوا وہ سال وہیں کھڑا رہ گیا چل نہیں سکتا کہ میری پشت پر قرآن نے کیا مثال دی ہے ماسال اللہ یا مسال المار یا ملو اسفارا جس کی پیٹ پر لدا ہوا اس کی مثال گد ہے کسی ہے جس کے اوپر بوجھ لو نمک لاد لو یا کتابیں لاد لو امام غذا امام رازی کی کتاب میں لاد گدے کے لیے وہ بوجھ ہے علم اگر فائدہ نہ دے تو وہ بوجھ ہے تیرے اوپر انی اللہ من علم لا ينفع نفس لا تشبع اور اس جی سے اس نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا لا تشبع جو وکلپ ڈھیر ہو گیا لیکن پھر بھی آنکھیں نہیں جسے مارے کہتے نا دل رج گیا آنکھیں نہیں رہتی پیٹ بھر گیا لیکن آنکھیں نہیں تشبع بھرتا ہی نہیں مزید حال میں مزید حال میں مزید, مزید وہ تو پیٹ نہ ہوا جہنم ہو گیا دو چیزیں وا اور اس دل سے تیری پنا چاہتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو خوشیو سے مراد اب یہاں دل کوئی اپنی جگہ سے نیچے نہیں لٹک جاتا دو سینٹی دل میں خوشی ہوگا ایک صاحب سے نماز پڑھ رہے تھے ان کا ہاتھ کبھی داری پہ جا رہا تھا کبھی گردن پہ جا رہا تھا کبھی بالوں پہ جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے جوارح میں بھی اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی خوشی ہوتا لوگوں کو تو داری اور بال یاد ہی نماز میں آتے ایک ہاتھ ہٹتا تو دوسرا دوسرا اپنی جگہ پہ تو پہلا والا چلا جاتا ہے دونوں ہاتھ بہت کم نماز میں ان کے بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ وسط کبھی داڑھی پہ نہیں ہو جاتا کم ہو گئی ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں اس کا سائز پورا ہے کہ نہیں شرانک نہ ہو گئی ہو نماز میں کبھی بالوں پر کنگی نہ خراب ہو گئی ہو یہ کیفیت خوشو کی نہیں من قلب لا یخشع تو خشوع ایک کیفیت کا نام ہے اس کیفیت کے تابع ہوتی ٹھیک ہے جی تیسری آپ نے فرمایا ونندا اللہ اشتاع اللہ میں اس دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ کی جائے رد کر دی تو خشوع کا مطلب ہے اس کو بند کر دیں موبائل بند کر کے آ یہ ہے خوشبو جو کیفیت مطلوب ہے اگر وہ کیفیت نہ ہو اگر دیکھیں پانی ہے سکسٹی ٹو ڈگری پہ وہ بوائل ہوتا ہے بوائل ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ جراثیم مر جاتے ہیں اس کو سکسٹی ٹو ڈگری پہ لے جائیں گے تو یار آپ یا باہر نکل جائیں یا موبائل کو بند کر دیں دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ بزنس آپ آپ اس کو پانی کو بیس ڈگری پہ لے جا کے چولہا بند کر دیں پھر تھوڑی دیر کے بعد چلا کے بیس ڈگری پہ لے جائیں چولہا بند کر دیں اس کو اتنا دھیما کر دیں کہ وہ کبھی بھی سکسٹی ٹو ڈگری پہ نہ جائے تو سارا دن وہ پڑا رہا دیکھتی میں ابلے گا نہیں اس کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے اس میں ٹائم فیکٹر کوئی نہیں سیم اور وائرس مریں گے جو نماز مارتی ہے اس ٹیمپریچر پہ نہیں پہنچو گے تو چالیس سال سات سال پڑتے رہو وہی رہو گے جو پہلے دن تھے وائرس تو مرا نہیں ہے اس ٹیمپریچر پہ تم لے کے نہیں گئے میلٹ تم ہوئے نہیں تو لسی کہاں سے نکلے گی کھوٹ کہاں سے نکلے تو جو لوگ نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے انہیں پتا ہے ہم کس کے سامنے کھڑے اصل میں جو مقصد ہے وہ بندے کے اندر اللہ کی حضوری پیدا کرنی ہے کہ پہلی کیفیت تو یہ ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہیں ہو سکتی تو اتنی تو ہونی چاہیے کہ رب مجھے دیکھ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے رب پر رب کی صفات کے ساتھ ہم ایمان لائے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی اور ہر وقت اس کے نوٹس میں ہونا یہ اس کی صفت ہے یہ حضور کی صفت نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق وہ ہے کہ ہمیں اوپرا محسوس نہیں ہوتا آدمی کو یہ پتا ہو کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے تو سارے جذبات ہو جاتے ہیں رب کا یقین ہوتے ہوئے بھی کہ وہ دیکھ رہا ہے دعا نہیں پڑتے کتنا پرائیویٹ موقع ہے اس سے زیادہ پرائیویٹ کوئی موقع ہو سکتا ہے وہ بھی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ انی اعوذ کا من الخب سے اللہ اعوذ کا من ہم شیاتی کا رب رون ایمان ہوتے ہوئے بھی کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں اپرا محسوس نہیں ہوتا اگر حضور کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کو پتا ہوتا کہ وہ آذر ناظر ہیں اور مجھے اس اور فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصل رسین پیدا ہو جائے گا یہ صرف ایک ذات ہے تو جب آدمی آ کے یا پانچ وقت آ کے تو ہجوری کو تازہ کرتا ہے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں رب سے باتیں کر رہا ہوں رب میرے ساتھ باتیں کرتا ہے یہ تصور جب مضبوط ہو جاتا ہے آدمی کا میرا رب مجھے دیکھ رہا وہ باہر بھی جاتا ہے تو اس کا وہ تصور قائم رہتا تو میرا رب مجھے دیکھ جب وہ توڑ رہا ہوتا ہے اس کا تصور قائم ہوتا کہ بندے کو پتا ہو نہ پتا یا عالم و خواہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں اسے پتا ہو یا نہ ہو لیکن ان آنکھوں کا خالق جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں خیانت کر رہا ہوں مس یوز کر رہا ہوں یہ اس کام کے لیے نہیں بنی یہ نو انٹری ہے جہاں سے میں جا رہا ہوں جو موٹیوز سینوں میں چھپے ہوتے ہیں نا باہر سے تو بڑی خدمت ہو رہی ہوتی ہے نا پتا چلتا جی بڑا سوشل آدمی لیکن وہ جو پیچھے موٹیو ہوتا ہے نا اس کا اللہ کہتا میں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی یہ تو بھابھی کی خدمت کیوں کر رہا ہے دوڑ دوڑ کیوں شاپنگ کروا رہا وہ اس کو جانتا اسی لیے فرمایا کہ <بَقُلُوبِهِن> تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے یہ بہتر ہے کہ نہ تم ان کو دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھ. اس لیے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل پہ دل و دماغ پہ اس کا اکث بنتا ہے اکثر جب بنتا ہے تو آگے آپ ایک دفعہ کسی چیز کو کلک کر دیتے ہیں پھر وہ پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے کھڑا کھڑا شروع ہو جاتی ہے اس کے کمپیوٹر کے اندر جب ایک اکثر آپ اندر بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جامع پہنانا اور پھر اس کو اگلا جو پروسیس ہے ان سے انسان کے دماغ کے اندر اتنی خطرناک امیجنیشن ہے امیجنیشن کی پاور جتنی انسان کے اندر ہے کسی مخلوق کے اندر ایک جامہ ترتیب دیتا ہے اس کو کپڑے پہنتے بزار سے جب کچھ چیز خرید کے لاتے ہیں تو آپ اپنے تصور میں پہنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ اچھا رہے گا تب لے کے آتے تصویر آپ کے یہاں بنتی تو جب بندے کے اندر حجوری ہوگی تو اسے ہر جگہ پتا ہوگا کہ بندوں کو پتا ہو یا نہ ہو جب سارے دروازے بند کر دیے جلخہ نے تو کالت ہے ہی تالت کالم انہ ربی احسن نا مسوائی اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے اس نے کتنا میرا ریکارڈ کیا ہے بندہ مومن یہ, یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زی وجاہت عورت, عورت عورت عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ اقتدار والی بھی ہو افسر کی بیوی ہو پھر بادشاہ کی بیوی داوتے گنا دے اور وہ بندہ کہہ دے کہ میں رب سے ڈرتا بیوی بی معاف کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن منادی ہوگی فلاں بندہ کہاں ہے ساری مخلوق کے سامنے وہ اٹھے گا اسے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دھوپ میں کیوں بیٹھتے گرمی میں ادھر آؤ، ارچ کے سائے کے نیچے ہوتا نا پنڈال جب تو بڑے بڑے جو آفیسر جو ہوتے ہیں وی وی آئی پی لوگ وہ اس لاج کے اندر یا اس لاؤنج کے اندر ہوتے ہیں باقی لوگ بار وہ بھی آفیسر ہیں لیکن وی وی آئی پی نہیں ہوتے وی آئی پی ہوتے ہیں رب کے عرش کے سائے کے یوم لا اللہ اللہ جس دن اس عرش جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا کہ چلو میں درخت نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں اس پہاڑی کی اوٹ میں لا ترافیہ ایوا جامتا دکا تلادو دکن دکا زمین کو کوٹ کوٹ کے جیسے رولر چڑھتے تو سر برابر کرتے ہیں ایسا زمین برابر کر دی جائے گی سہایا کوئی نہیں ہوگا اس نوجوان کو اس سے اندازہ کرے کہ وہ کتنے بڑے اس کرائسس سے نکلا ہوگا اور کتنا کبھی اس کا ایمان ہوگا کہ زیب جات عورت میں کہتا ہوں ایک تو عورت ہوتی ہے نا گھر میں کام کرنے والے بھی عورت ہوتی لیکن ایک کہ مالک کی بیوی ہو زیو جات تو کسی بڑے خاندان کی ہو اور بندہ رب کے خوف سے کہہ دے بی, بی کر دو. اے اللہ, صدق. اللہ فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کہا جائے گا فلاں بندہ جو ہے وہ جو اس دن ڈرا تھا میرے خوف سے اور اس دعوت گناہ کو رد کیا تھا کھڑے ہو جاؤ اور اسے کہا جائے گا ڈراؤ اور یہ, یہ حجوری پیدا کرتی ہے ورنہ وہ حضوری نہ ہو وہ کیفیت تاری نہ ہو تو داڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتے ہیں ماتھوں پہ نشان بھی سجدوں کے ہوتے ہیں دوسری طرف جا کے لائن بھی لگائی ہوئی ہوتی اس لیے کہ وہ حضوری کوئی نہیں وہ رب سے حیا کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے بہت کم حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے جب نگاہ جھکی ہوئی بیت اللہ کے اندر گئے اس کے چھت کی طرف نہیں دیکھا صحابہ کو بھی منع کر دیا بے تکلفی مت کرو دیکھو کس جگہ کھڑے اب جو لوگ ناف صاحب وہ تو آپ بھی ہو رہا تھا موبائل پہ باتیں بھی ہو رہی, ہیں. اے لگ رہا بھائی. ہو رہی ہوتی ہے گزرا ہوں دیکھا منع بھی کی ہے اس کو آپ کر دو پھر آ کے کہتے ہیں جی پندرہ سو دیر میں جی بلا پندرہ سو تو آنا تھا نا تو آپ میں باتیں کرو گے تو پندرہ سو دیر میں تو بلا آئے گا سر وہ, وہ گھر ہے جہاں جاتے ہوئے دل کامتے ماں کان الحمد خلو خائفین <پِين> ڈرتے ڈرتے اس میں آپ یہ خوشبو پیدا کو یہ جنریٹر ہے یہ ڈرم نماز ہے جو وہ پیدا کرتی ہے خوشو اور حضوری کا جذبہ جو بندے کو رب سے ڈرا کے رکھتا اور اتنا ڈرا کے رکھتا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی آپ کو ہے جو ٹیمپرڈ ہوتے ہیں نا انسٹرومینٹ وہ ایک تو جو ویسے ہوتے ہیں, ذرا سا زور نا, تو اسکرو نہیں کھلتا اسکرو ڈرائیور ہی آگے سے مڑ جاتا وہ ٹیمپرڈ نہیں ہوتا کچے لوہے کا ہوتا جو ٹیمپرڈ ہوتا ہے نا اس کا رنگ بھی تبدیل ہوا بہتا. وہ کالا کالا ہوا پتا لگتا ہے کہ کسی آگ سے گزر کے آیا وہ جو لالبن ماہر القادری کا یہ شیر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے توحید اس کا نام ہے کہ رب گواہی دے کہ یہ بندہ دو عالم سے میرے لیے خفا اس کا جینا اس کا مرنا اس کا سب کچھ میرے لیے تو وہ جو ٹیمپرڈ ہوتا ہے جس کو آپ نے خاص ٹیمپریچر پہ بولڈ کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا کبھی بینڈ نہیں ہوتا کھول دیتا ہے اس کو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پر ٹیمپر تو چڑھا کوئی نہیں نماز میں وہ کیفیت تو آئی نہیں کچھ تو آیا نہیں لہٰذا دکان پہ ہم جا کے لگاتے ہیں تو ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ہاتھ کیوں ٹیڑھا ہوتا ہے ہاتھ سیدھا کیوں نہیں رہتا اسی طریقے سے بہت سارے فائدے جب بھی آپ کسی چیز میں بےمانی کریں گے تو لازمن اس کی ایک لسٹ اس کے فائدوں کی پھر یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا پھر ہم یہ کر لیں گے پھر یہ زمین بیچوں گا شرچیری نے کہا تھا مرغی انڈے دے گی بھائی یہ انڈے بیچوں گا پھر بکری لوں گا پھر بکریاں بہت ہو جائیں گی بکری بیچوں گا پھر فلاں چیز لے لوں گا وہ ایک لسٹ آپ کو دیتا ہے کہ اگر تم یہ بےمانی کر لو یہ ٹھیکہ اتنے پہ کر دو تو تمہیں اتنے لاکھ ملے گا اسے یہ کر لینا پھر اسے یہ کر لیں گے بروز تیری اولاد موج کرتی رہے گی وہ جیل نہیں بتاتا کہ لانڈی بھی جانا پڑ سکتا ہے میاں وہ جو لسٹ دیتا وہ فائدوں کی لسٹ ہوتی سمجھے کی بات ہے کہ اگر آپ اس لسٹ کو قربان کر دیں اس کو رد کر دیں ایمانداری پہ قائم رہیں تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ پوری لسٹ کو قربان کرنے کا سواب آپ کے نام امال میں حالانکہ پتہ نہیں اس لسٹ میں پورا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا اس نے آپ کو دکھایا کہ اس پیسے سے تم ایک ڈبل سٹوری بلا خرید سکتے ہو اور اس سے تمہیں اتنا فائدہ ہوگا آپ نے اگر اس کے اس رد کر دیا پروردگار آپ کے نام ہے میں وہ بلا اللہ کی راہ میں دینے کا سواب دے. نہیں نیکی اتنی آسان ہے فیسا نو یسرو ہم آسانی اس کے لیے آسان کر دیتے یاسرا سے مراد نیکی نیکی بڑی آسان ہے اور آگے چل کے فرمایا ہم تنگی اس کے لیے آسان کر دیتے یعنی گناہ اس کے لیے آسان کر دیتے یعنی اس کے لیے, یعنی اس کے لیے مسجد کے چار دروازے کھلے ہیں سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے بہترین کارپٹ بچھا ہوا آسانی آسانی ہے نا یہاں آنا اس پر پہاڑ ہوگا اوہ ہو اس کے وضو کر کے پھر جاؤں گا ہاتھ پہنچ جائیں اچھا سینما عید اضحا کے مبارک موقع پر خصوصی شو ہو رہا ہے تو وہاں بوٹھے پر پٹکار بھی کھائے گا گھڑی بھی وہاں پہ تڑوا کے آئے گا اور کپڑے بھی پڑوا کے آئے گا وہ بڑاش بشاش ہوگا وہاں پہ حالانکہ وہ تنگی ہے لیکن اس کے لیے آسان ہو گئی ہے اور یہ آسانی ہے مگر یہ اس کے لیے تنگ ہوگئی تو نیکی بڑی آسان ہے کوئی خاص نہیں آپ رستے میں جا رہے ہیں کانچ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں کیا لگا آپ باہر نکلیں مسجد سے لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا اللہ کتنا وزن آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کوئی خاص ویر جیسے نہیں ہوتا کہ جسے بےتکلفی ہوتا ہے کہ یار اپنا موبائل نمبر دے دے ای میل دے دیا اوشا کیا پروردگار مجھے خاص ذکر بتا دوں کہ میں جب بھی ملاؤں تو مل جائے لائن بیزی کوئی نہ ہو میرے منہ سے نکلے اور تیرے ساتھ بات ہو جائے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ساری امت پڑھتے تین بار پوچھا تین بار فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ. یہی دعوت کا بیج تھا وہ نبیوں کا. چوتھی بار فرمایا موسا یہ زمین اور آسمان اور میرے عرش سمیت جو کچھ اس میں ہے مجھے چھوڑ دو سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ الا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ چک جائے گا یار کتنا وزن ہے سن. لا لاہ ا گانے گنگنا ہو لا الہ الا اللہ بازار جاتا ہے آدمی لا الہ لہ اہ دہ لا شری کا لہو آہ دن سمادن لہو کو فون احد ایک بار کہتا ہے اس کے دو فائدے ایک تو دو لکھنے کی ملتی دوسرا بازار کی چیزوں کی اٹریکشن ختم ہو جاتی بازار ہم جاتے ہیں ایک چیز لینے لوگ جاتے ہیں سپر مارکیٹ سستی چیز ملے گی آٹھ کا ہی زیادہ زیادہ مارجن ہوتا ہے آٹھ آنے ایک گرم کا مارجن ہوتا ہے یہاں دکانوں پہ اور بڑی سپر مارکیٹ ہم وہ آٹھ آنے بچانے 50 فیلس بچانے سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں 200 کی خریداری کر کے واپس لو آٹھ بچاتے بچاتے لینے گئے تھے دس گرم کی چیز لے کے دو سو دس کی آئے یہ بھی لے لو ہاں جب آپ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ ہر چیز کہتے ہیں مجھے لے کے کیوں نہیں گھر جاتے اگر آدمی یہ پڑھتا رہے یہ آزمودہ ہے اور دیر کوئی نہیں لگتی اس کے لیے سال کی ضرورت نہیں جب بھی آپ بازار جیسے پڑھ کے دیکھیں جو چیز آپ لینے جائیں گے انشاءاللہ وہی لے کے آئیں گے چیزیں آپ کو کھینچیں گی نہیں ختم ہو جائے گی لا الہ الا اللہ واہدہ لا شریقہ لہو لم یلد ولم والم ولم یکن کو کلیم کلمتان خفیفان السان اللسان تان علی المیزان حبیب عند الرحمن دو کلمے زبان سے فورن نکل جاتے کوئی اتنی مصیبت نہیں پڑتی خفی پتہ نے الل نے ساتھ پٹ ادا ہو جاتے اور میزان پر بڑے وزنی ہیں شکیل حضور نے فرمایا سبحان اللہ آدھا پلڑا بھر دیتا ہے اور وہ آخرت کا پلڑا ہوتا ہے. ایک ترکڑی ہوتی ہے سنار کی تکڑی ہوتی ہے ایک لوہار کی ہوتی وہ جو آخرت کے امال تولنے والا پلڑا ہے نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اس کے ایک سے میں زمین رکھتے تو وہ آ جائے گا لگتا فٹ فرمایا سبحان اللہ ہے نسف المیزان آدھا پلڑا بھر جاتا ہے صرف سبحان اللہ کہنے سے والحمدللہ الحمد اور الحمد پورے کا پورا بھر دیتی تو زو نے فرمایا میزان پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ العزیم. کتنی دیر لگی ہے تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی کی کیفیت نماز میں خوشبو کی ہو جائے تو نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے گنا سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ رب کی حضوری ہوتی ہے رب کی حضور, اتنی یہ بات جم جاتی ہے اس کے دل میں رب مجھے دیکھ رب دیکھ لہٰذا وہ بندوں میں رہتے ہوئے بھی رب سے جڑا رہتا ہے وہ دکان میں ہوتا ہے تو رب سے جڑا رہ. اس کا جیسے مشل جلا کے تو اولمپکس کی ایک جگہ سے جلا کے پھر وہ پوری دنیا میں پھرتی پھرتی مخصوص جگہ پہ جہاں وہ ہو رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بندہ یہ مشل جو مسجد سے جلا کے لے جاتا ہے نا وہ کسان ہے تو کھیت میں لے جاتا ہے دکاندار ہے تو دکان میں لے جاتا ہے ہاتم ہے تو اپنے سی میں لے جاتا ہے جج اپنے عدالت میں لے جائے گا لیکن وہ مشل جلے گی مسجد یہ نماز وہ کیفیت پیدا کرے گی خوشیوں کی اللہ زی نحم کی صلاحیت خوش ہونے لغ میں مرے دونوں دوسری کیا اگر وہ خوشی ہے تو لغم سے اراض ہو جائے یعنی یہ کے گناہ اور نیکی بلکہ وہ کام جو مباح ہیں یعنی جن کا نہ نیکی کرنے سے نیکی ہوتی ہے نہ گنا ہوتا ہے مباح آدمی ان سے بھی بچتا ہے میں ٹائم تو لگتا ہے نا اور ٹائم مومن کا سرمایہ دنیا میں ٹائم ہی تو لے کے آیا بندہ ٹائم بیچتا ہے کسی کی چھ ہزار میں بک جاتا ہے مہینے کا کسی کا دو میں بکتا ہے کوئی پندرہ سو میں بیچ رہا ہے کوئی نوب اپریٹر ہے تو وہ چار میں بے بیچ رہا ہے ویسٹ ٹائم رہا ہے جو انویسٹمنٹمنٹ شروع ہوئی ہے آپ نے ٹائم لگایا تو اسکول پڑھا جو صلاحیتیں حاصل کی ٹائم، ٹائم خرچ یہ ٹائم اصل سرمایہ ہے یہ سونے سے بھی اہم چیز اور لگو میں آپ خرچ کر دیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کسی دکاندار کو جا کے پیسے دیں اور کوئی چیز لینا اور واپس آ کے گاڑی میں بیٹھے گھر آ کتنا پچھتاوا ہوتا ہے یار سامان اتنے ہی چھوڑا آپ نے چیز لی اور بعد میں وہ چیز نہیں چھوڑا ہے آپ تو ہوتا ہے خسا قیامت کے دن بندہ کہہ گئے یار وہ ٹائم بھی خرچہ تھا چیز اتنے ہی چھوڑ رہے ہیں دن مباح وہ ہے جسے لغو کہا گیا کیونکہ اس کا نا نفا نا نقصان لیکن تیرا نقصان یہ ہوا ہے اس کا نیکی اور بدی یہ ساتھ آ نہیں نا تیری اصل جو سرمایہ ہے وہ تیرا ضائع اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ حاج کا میں نے ذکر کیا وہاں ہمیں ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے ایک ٹاسک دیا گیا ہے جو بندہ گھر سے ایک مخصوص کام کا ارادہ کر کے بازار جاتا ہے میں نے یہ چیز لینی ہے لسٹ بنا لیتا وہ سیدھا جاتا ہے اور ان ریکوں کے پاس جاتا ہے جہاں وہ چیزیں رکھی ہوئی چینی اٹھائی پتی اٹھائی آٹا اٹھایا چیزیں رکھی اور پیسے دی اور گھر آ اچھا جو گھر سے کوئی ارادہ کر کے نہیں جاتے ویسے ہی شاپنگ کرنے جاتے ہیں چلو ایک تو ذرا شوگر بھی جل جائے گی گھوم پھر لیں گے تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے گی دوسرا ذرا مارکیٹ کی پتا چل جائے گا قیمتوں کا کیا حساب ہے وہ پوچھتے اس سے پوچھو اس سے پوچھو لینا انہوں نے کوئی نہیں ہے جی میں پیسے ہی کوئی نہیں وہ صرف ذرا اور پہچانتے ہیں دکانداروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ لینے والی سرکار نہیں تو وہ گھومتا پھرتا پتا چلتا ہے اس آدمی کا جس کا کوئی ٹاسک ہے بازار میں بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کسی مقصد پہ آیا گھر سے طے کر کے آیا اسی دکان پر جاتا ہے بات کرتا ہے چیز لیتا ہے گھر چلا جاتا ہمیں دنیا میں ٹاسک دے کر بھیجا گیا ہمارے آپشن پہ نہیں چھوڑا گیا کہ وہاں تم طے کرو لہٰذا ہم سوچتے پھر یہ لینا ہے, نہیں لینا اس کی قیمت کتنی ہے یہ کتنی ہے. قیمت جان بھی لگتی ہے تو دو اور یہ کام کر کے آؤ قیمت پہلے طے کر دی گئی ہے نلا لاشتارومی نام ہم ام و لحم بے انجن یوکات لون افی سبیر اللہ فیق یق فلون قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی جان بھی جاتی ہے تو جائے نبیوں کی نہیں گئی حضرت یاہی علیہ السلام کی نہیں گئی حضرت زکری علیہ السلام کی نہیں گئی حضرت حمزہ علیہ السلام اللہ کے رسول کے چچا ان کی نہیں گئی جان بھی جاتی ہے تو جائے لیکن یہ ٹاسک کر کے موڑنا ہے وہ ہمیں دے کے بھیجا گیا بے یقون رسول و شہدا الداز تو جو آدمی گھر سے لسٹ لے کے جاتا ہے وہ وہاں دھکے نہیں کھاتا پھر یہ بھی نو یعنی وہ متزلزل نظر نہیں آتا متزم نظر نہیں آتا بندہ ہوا ہوتا ہے میں نے یہ کام کرنا جیسے ہم کہیں کام جاتے ہیں کہ دبئی تو سیدھا یہاں سے دبئی جاتے ہیں لیکن اگر آپ آؤٹنگ کے لیے نکلیں تو پھر ایک جگہ روکیں گے یہ جگہ اچھی نہیں یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا ٹھہر لیں اچھا یہاں پہ کھانا نہ کھا لیں اچھا یہاں اس طرف نہ تھوڑے سے نکل چلے دیکھیں وہ پھر نہ آگے پیچھے بتاتا ہے کہ بندے کا مقصد کوئی نہیں وزین بندہ مومن کھانے سے نیکی کماتا ہے پینے سے نیکی کماتا ہے سونے سے نیکی کماتا ہے جنسی تعلقات دواجی تعلقات سے نیکی کماتا ہے وہ تجارت سے نیکی کماتا ہے وہ رستے سے چل رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا نا یہ جو پیپسی ٹوٹی ہوئی اور یہ ساری مور لگی ہوئی سرکار کی یہ کرنسی ہے آخرت کی اٹھا کے بندہ مومن اور کچھ نہ وہ سلام کر کے کماتا وہ چلتے پھرتے اسے کس لیے بھیجا گیا ہے وہ جہاں ہوتا ہے اس مقصد کو فراموش نہیں کرتا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے پوری ڈیوٹی دیتا اسے پتا ہے کہ یہ نیکی شمار ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ میری دنیا ہے لادا یہاں جو بھی چوری کروں جو بھی میں کام کے معاملے میں گھپلا کر جاؤں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہاں نماز میں وضو ٹھیک ہونا چاہیے سلوار سے اوپر ہونی چاہیے ہاتھ ناپ کے اوپر اٹھا ہونا چاہیے یہ تو صحیح ہے لیکن بار میں اگر کام میرا یہ ہے کہ میں گاڑی کو ٹھیک کروں اور میں اندر بیٹھ کے تصبی آت کر رہا ہوں آفس میں یا کسی سینٹرل اے کے پیچھے چھپ کے یا اس کے نیچے گھس کے اور مجھے فارمین سپروائزر نہیں دیکھ سکتا تو سبحان اللہ آج بڑی تصبیہات کی ہے میں نے موقع مل گیا تھا چھپنے کا تو آج میں نے بڑی تصویرات کی نہیں وہ چور ہے اللہ چوری کی تصبی بھی قبول نہیں کر. اس کی بجائے اگر تم وہ کام کرتے نا تیرا وہ نٹ کھولنا گرم گرم انجن کا رب کے نزدیک وہ تیری تصویر ہے اس لیے کہ وہ فیول تیرے اندر وہ پیسہ تیرے اندر جانا ہے اور سب سے پہلے آپ گاڑی کسی سے لیتے ہیں تو پہلی بات یہی پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ فیول کون سا ڈالتے ہیں پیٹرول خصوصی ہے یا ممتاز ہے یہی پوچھتے ہیں گاڑی ڈپینڈ ہی اس پہ کرتی ہے اللہ نے فرمایا آئیے روسو لو یہ بات ہے پاک کھا۔ اور نیک کام کر پہلے کھانا تو پاک کرو وہ تیری تسبیح ہے جب مومن میں یہ تصور آ جائے نا میرا یہ کام کرنا نیکی ہے میری تو وہ دل جمعی سے کام کرے گا پھر یہ نہیں کہ وہ صرف تین دن تو اس کے لگے اللہ کی رام ہے اور 27 دن اس کے دنیا کی رام ہے اس کا وہ نٹ کھولنا بھی خدا کی رام ہے اس کے ہاتھوں کی وہ جو چنڈیاں ہیں وہ اور اس کے مسجد کے میں وہ سجدے کی چنڈی جو پڑی ہوئی ہے نا ماتھے پہ وہ دونوں برابر وہ بھی خدا کی راہ میں پڑی ہے یہ بھی خدا کی راہ میں پڑی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لوہار صحابی کا ہاتھ چوما تھا اس کی چنڈیوں کو چوبا تھا جس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اللہ کے رسول میں لوہار ہوں میرے ہاتھ بڑے خرد رہے ہیں بڑی چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں آپ کا ہاتھ بڑا نفیس ہے میں مجھے سے حیات یہ کہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ پکڑ کے چما اور پھر اللہ کو یہ ہاتھ بڑا پسند ہے کیا سکھاتی ہے نماز تو کامیابی کے لیے اس کیفیت سے گزرنا ہمارا ادھر سے چلا جاری رہے گا اس کے بعد سورہ المارج میں بھی چونکہ کیفیات کا ذکر ہے وہ بھی ہمارے میں شامل رہے گا واقح دعوانا الحمدللہ رب